کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں دین اسلام نے تعلیمات اور احکام بیان نہ فرمائے یہ شریعت شریعت اسلامیہ اور دین اسلام وہ مکمل ترین قانون ہے کہ جو کسی حیثیت سے اور کسی بھی حوالے سے لوگوں کے معاملات کے انجام دینے عمل پیرا ہونے میں کسی قسم کی کشن ہی باقی نہیں چھوڑتا قرآن کریم کی یہ یاد مقدسہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجت الوداع ادا کر رہے تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ کا مجمع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ارکان میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع تھا اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کریمہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی و سلم نے اس مجمع کے سامنے اور اس جم غفیر کے سامنے اس آیت مقدسہ کو ہلاوت کیا تھا اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے صحابہ اپنے ماننے والوں کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی تھی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سے تمام جہانوں کے رہنما بنا کر مبوط فرمائے گئے اور تمام بنی نو انسان کے لیے آپ کو رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور آپ جس طرح سے رسالت عامہ کے ساتھ چلوگر ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا غما اور صلی اللہ کا اللہ کا فصل النا سے بشیرمنزیرہ کہ ہم نے تمہیں اے محبوب نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ کہ جو سارے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور سارے انسانوں کو وہ رسالت آپ کی جو ہے وہ حاوی ہے اور سارے انسانوں کے لیے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور درس سنانے والا بنا کر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کامل رہنما ہیں اور آپ کی ذات مقدسہ پر وہ تمام کمالات اور وہ تمام صفات مکمل ہو گئیں اور آپ نے اس تمام جو ہے قوانین کو اور اس تمام جو ہے یعنی تعلیمات کو کہ جو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہو رہی تھی اور وہ چیدہ چیدہ احکام لے کر دنیا میں تشریف لا رہے تھے آپ کی ذاتِ مقدسہ پر وہ تمام قوانین اور تمام تعلیمات اور تمام ہدایات جو ہیں مکمل کر دی گئی آپ تمام تعلیم اور تمام احکامات کے جامع بن کر دنیا میں تشریف لائے اور یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ وہ سارے جہانوں کے لیے سارے زمانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے اور سارے خطوں کے لیے रहनुमा बनकर दुनिया دنیا میں تشریف لایا ہے یہ کسی نے نہیں بتلایا اور کسی نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا اور یہ دعویٰ नहीं किया نہیں کیا کہ ان کا نظام اور ان کا قانون عالمگیر نہیں تھا سارے جہانوں کے لیے نہیں تھا سارے انسانوں کے لیے نہیں تھا سارے خطوں کے لیے نہیں تھا سارے ممالک کے لیے نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ قل یا انی رسول اللہ علیکم جميعا له ملک السماوات والارض لا الہ الا و رسول آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ کہہ دیجیے انی رسول اللہ جمیہ کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں الَّذِي ملک اسما بات وس اس ذات کی طرف سے کہ جس کی بادشاہت زمین آسمانوں میں ہے یعنی تمام جو ہے وہ جہانوں میں اس کی بادشاہت اور اس کا اقتدار اور اس کا حکم نافذ ہے تو عامن وب تو ایمان اللہ پر لاؤ اور اس کے اس رسول پر لاؤ کہ جس نے دنیا میں تشریف لا کر کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا اور وہ اللہ وہ ہے کہ جو زندگی عطا فرماتا ہے اور جو موت عطا کرتا ہے تو اسی کی پیروی کرو اور خوشی کی پیروی کر کر تم جو ہے وہ ہدایت پا سکتے ہو اور رہ سیدھا راستہ پا سکتے ہو تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس مختصر سے جملے میں یہاں فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شر جو ہے وہ عالمگیر ہے آپ عالمگیر رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جب آپ عالمگیر ہیں آپ کی رسالت جو ہے وہ سارے دور کو حاوی ہے سارے زمانوں کے لیے آپ کی رسالت ہے سارے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت ہے تو پھر آپ جو چین لائے جو مذہب لائے اور آپ کا جو اسلام ہے وہ سارا کا سارا سارے زمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اور سارے خطوں کے لیے جو ہے آپ کا نظام اور آپ کا قانون جو ہے وہ ہر دور کے لیے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے آپ دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بےحد کا اعلان فرمایا آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر آپ نے کس طرح سے ان تمام جو ہے لوگوں کو مختلف زبانیں بولنے والوں کو اور مختلف خطے کے رہنے والوں کو اس میں امیر بھی تھے اس میں غریب بھی تھے اس میں گدا بھی تھے اس میں ہر طبقے کے لوگ موجود تھے حضرت بلال حبشی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سہیل رومی اور حضرت سیدنا ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان عمویر رضی اللہ تعالی ہو اور حضرت اسام نجدی رضی اللہ تعالی ہو ان تمام جو ہے نبوز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کا قانون ایسا ہم تھا کہ جس میں تمام رنگ و نسل کے جھگڑوں کو ختم کر دیا اور تمام نسلی اور قومی اور وطنی اور لسانی تمام جو ہے تعصبات کو ختم کرتے کے رکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے سٹ چونکہ عام تھی آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے تھی تمام خطوں کے لیے تھی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حیثیت سے اور جس شان سے دنیا میں تشریف لائے قرآن کریم نے جگہ جگہ جو جی ہے اس کا ذکر فرمایا سورہ فرقان میں ارشاد ہوا کہ, تبارک نزل علی کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد مقدس پر فرقان کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا اور اس لیے نازل فرمایا کہ لی یقون علی عالمین تاکہ جو ہے وہ سارے جہانوں کو ڈر سنانے والے بن جائیں سارے جہانوں کو اور یہ بتلائیں کہ جو اس تعلیم سے روگردانی کرے گا جو اس جو ہے قانون سے انتراف کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کی رسالت اور آپ کی بے سارے جہانوں کے لیے ہو اور آپ کا لایا ہوا قانون جو ہے وہ ہمیر نہ ہو عالمگیر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور روشن کتاب جو ہے وہ آ چکی ہے نور سے مراد سرکار صلی اللہ وسلم کی ذات گرامی تفصیل عین میں جو کہ ہمارے <authan David> تمام دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے اس تفخیر میں حضرت علامہ جلال الدین رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ قد من اللہ نور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کتاب مبین اور کتاب مبین یعنی قرآن کریم تو یہ کتاب قرآن کریم کیسی کتاب ہے جامع علوم ہے کون سا ایسا نقطہ ہے اور کون سا ایسا قانون ہے اور کون سی ایسی تعلیم ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمائی ہر رب و یابس کا ہر خوشک و تر کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے اسی کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب فرمایا ارشاد ہوا کہ وجوالب الفکم وجوال معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے اور تمہیں جو ہے وہ کچھ سکھلاتے ہیں اور تمہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ ہدایات اور وہ علم عطا فرماتے ہیں کہ معلوم تک ان تعلم جس کو تم نہیں جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آپ دیکھیے کس طرح سے رشت و ہدایت کا فریضہ انجام دیا مختصر ترین مدت میں اس قوم کو کہ جس کا دماغ بگڑا ہوا تھا جو اپنے خالق کائنات کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تراچے ہوئے بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ ایسی قوم میں کہ جس میں ہر طرح کی برائی صرف برائی ہی نہیں بلکہ برائی پر جہاں فخر کیا جاتا ہو برائی کو برائی نہ سمجھا جاتا ہو ایسی بگڑی ہوئی قوم میں اس کے اس کی اطلاع کرنا اور اس کے دماغ کو اور اس کی سوچ کو اور اس کے فکر کو اور اس کو اس کے ذہن کو تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ مشکل ترین کام پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا بہت آسان ہے لیکن بگڑے ہوئے اور مفت اور فساد میں مبتلا ذہنوں کو اور سوچ کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اضاط گرامی تھی کہ آپ نے مختصر سی مدت میں ایسی قوم کی اطلاع فرمائی اور ایسی قوم کو رشد و ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما دیا تو آپ جو تعلیم اور جو آپ اپنے ساتھ قانون لائے مذہب اسلام وہ ایسا قانون ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے اور اس تعلیم اور اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور تعلیم اور کسی اور قانون کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اب اگر کوئی اس تعلیم کو اور اس قانون کو فراموش کر دے اور کسی اور نظریے کو وہ جو ہے نافذ کرنا چاہے اور اس کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہے تو وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا مذہب اسلام دین اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ قانون ہے اور یہی جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اس کے ہوتے ہوئے ہرگز جو ہے کسی اور نظریے کو قبول نہیں کیا جائے گا ارشاد ہوا کہ غیر علیہ السلام تین الخواطرین کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اور کسی اور قانون کو جو ہے پسند کرے تو فرمایا وہ طریقہ اور وہ قانون اور وہ نظام ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسے طریقے کو اور ایسے قانون کو کہ جو اللہ کا پسندیدہ قانون نہیں ہے اللہ کا پسندیدہ نظام نہیں ہے فرمایا کہ ایسے نظام کو اور ایسے قانون کے اپنانے والوں کو سوائے نقصان کے اور سوائے جو ہے کسارے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے اور قانون اسلامیہ ہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ قانون ہے ان نسدینسلام کے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے اور قبول ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے آپ اب دیکھیں کہ جب اس قوم کے سامنے آپ نے یہ قانون اور یہ نظام پیش کیا اور اس قوم،, اس, اس قوم نے جب اس قانون کو اور اس نظام کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا تو آپ دیکھیں کہ کیسا جو ہے اس قوم کو مقام ملا ہے وہ کہ جو زندہ درغور بچوں کو زندہ درغور کرنے کے عادی تھی اور شراب نوشی پر فخر کیا کرتے تھے جو جوے کو وہ ایک کمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے غرضیے کے کون سی ایسی برائی ہے کہ جو انہوں نے اپنائی نہیں ہوئی تھی اس قوم کی کیا عزت تھی معاشرے میں اور دوسرے خطوں میں دوسرے ممالک میں کیا جو ہے اس کا مقام تھا تاریخ جو اس پر شاہد ہے کہ کوئی ان کا وقار نہیں تھا کوئی ان کی وقت نہیں تھی کوئی ان کا مرتبہ نہیں تھا لیکن جب اس دستور حیات کو اس قوم نے من منحصل قانون اپنایا اور اس نظام کو قبول کیا اور اس پر جب عمل درآمد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا وہ رہنما کہلائے وہ مثال راہ بنے ان کی مثالیں دی جانے لگی اور جب مذہب اسلام سے روگردانی کی جانے لگی اور امت مسلمہ جب قرآن کریم کی بجائے احادیث مبارکہ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے بجائے جب امت مسلمہ نے قوم مسلم نے جب غیروں کی اور جب جو ہے اغیار کی اور جب جو ہے مخالفین اسلام کی طرف نظریں کرنا شروع کر دیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنانا شروع کر دیا تو پھر کیا معاملہ ہوا آج وہ, وہ صورت حال ہم سب کے سامنے ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے آج پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ پریشانی میں کھری ہوئی ہے اور مستقبل کی ترقی کا سوال ہر ایک کے سامنے ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جناب مسلمانوں کے لیڈر بننے والے مسلمانوں کے حاکم بننے والے آج جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے کہہ رہا ہے جس کے قلم بے لگام قلم جیسا چاہتا ہے ویسا جو ہے وہ لہر مذہب اسلام کے خلاف اگل رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن ان کے سامنے قرآن کریم کے احکامات موجود نہیں ان کو یہ یاد نہیں کہ کبھی جو ہے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تب ر فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرو کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی اپنی خواہشات کو چھوڑ دو اور وہ نظام اور وہ دستور حیات کہ جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اس کی طرف نظر مت کرو اس کی اندھی تقلید مت کرو بلکہ اس کی پیروی کرو کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم